اسرحمن الرحمن الرحیم اللہ صحمد علیہ محمد مکتبہ حضرت سکن عمل علیہ السلام میں موجود تمام خارن گرامی اور ساتھ ہی دوسرے تمام سامعین خان الگرامی کو سمجھنے سلام عرض کرتے ہیں فکر الحمدلۂ درساں باب و صلاد درس نمبر سینتیس تھرٹی سیون اور صفا نمبر اٹھاون ففٹی سکس ستر نمبر ایک نیت المجہ دینی درست اور دی درسل عمد لِسلام بقیہ حیثیت اور دینا آگے تاخیر بات یہاں والے کا مختصر دین درسیت تو ان دین آئینوں کو بھی کل والد علیہ کو بتایا تھا نماز کے آخر میں سلام پھرنا جو ہے نماز سے نکلنے کے لیے انہوں نے اور ایک دفعہ واجب ہے اس میں کہا فرمایا تھا کہ سلام کے الفاظ کامل الفاظ یہ ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السّلام علیہ علیہ وباد اللہ صحن ہاں جی دائیں طرف رخ پھیرتے ہوئے السلام علیکم ورحمت رحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھے بائیں طرف رخ پھیرتے ہوئے السلام علیہ ولائی وباد اللّہ سعلیہ تو ابھی شاخ فرماتے ہیں اگر ایک آدمی السلام علیکم نہ کھائے بلکہ سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام والا عباد اللہ باد اللہ صلی پڑھے یہ اس کے عبل و شرم میں دیکھو ایک علف لام آیا ہاں جی ایک الآلائے اس میں لام نہیں پڑھا جاتا ہے لیکن حمزہ پڑھا جاتا ہے سین سے ملا کے اور سین کو تہذیب سے پڑھتے ہیں یہ عربی قرآت کے ترقی کی وجہ سے اس میں السلام ہے لیکن اس میں حروف شمسی اور قمری کے ایک بحث سے سین چونکہ حروف شمسی ہے اس نے جو اس سین کو ڈبل پڑھتے ہیں لام کو نہیں پڑھتے ہیں یہ قرآت کا ترقہ ہے تو شاذ فرماتے ہیں دونوں سلام صحیح ہیں اگر آپ پڑھیں السلام علیکم علیہ لام کے ساتھ شروع میں اللہ کرب سلام کریں یا صرف سلام علیکم پڑھیں ان دونوں کے معنی میں کوئی فروغ نہیں ہے دونوں ترقی صحیح ہے یہ فرما رہے ہیں فرماتے ہیں اگر کوئی نماز کے آخر میں سلام کے الفاظ جب پڑھ رہے ہیں تو کہیں السّلام علیکم یعنی اس کا باقاع عبارت یہ ہے علیکم اللہ و تو پڑھیں اور بائیں طرف دیکھتے ہوئے سلام علینا ہم پر سلامتی ہو سلام العلین بقیہ سب اس میں شامل ہے والا, عباد اللہ یہ والا پڑھیں نہ پڑھیں بلکہ السّلام علیہ السلام العلینہ پڑھیں بغیر اللیف و اللام علیہ الم کے بغیر وہی اس ہاں جی اسم السلام علام نہیں پڑھتے ہیں سندھ سے ملا کے جو ہے سندھ کو دبا پڑھتے ہیں تو اس علی لام سے میرا شروع کا وہی ال ہے جو آپ کو لکھا ہوا ال نظر آئے گا تو اس کو لام بولتے ہیں الف میں ایک علیف ہے دوسرا لام ہے تو اس علی لام کے بغیر ڈائریکٹ سلام علیکم السلام علیہ پڑھنا بھی جائزہ جائز ہے لام یعنی ال کے بغیر سلام علیہم سلام العلین بغیہ سلام کا حساب پڑھیں اور ال شامل نہ کریں تو معنی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ چیز ہم لوگ بھی ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں اور پھر بھی یہی حکم ہے سلام کے دو ترقے ہیں یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ برے یا سلام الکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ برے دونوں صحیح ہے ہم لوگ بھی آپس میں کوئی سلام کرتے ہیں یہ دونوں ترکہ صحیح ہے تو نماز میں بھی یہ دونوں ترکہ صحیح ہے اب باقی سر سے ہیں اگر کوئی سلام پھیرتے وقت دائیں بائیں دونوں ابھی میں دو الگ سے ایک دے دینا دائیں طرف دہ نکلا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بولا بائیں طرف سلام پھیرنے کے لئے السلام پڑ لیا۔ ابھی شاید فرماتے ہیں ان دنوں میں سے ایک ہی سکے کو دونوں طرف کے لیے یوز کریں استعمال کریں تو بھی صحیح ہے یعنی دائیں بائیں دونوں طرف دینے کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھیں جیسا علیہ سنت تو برادری پڑھتے ہیں تو یہ بھی صحیح ہے پلو اتفاق کر اتفاق کریں بے واحد منہاتین ایک پر ان دو سگوں میں سے ان دو سلام کے کلمات میں سے ایک پر اتفاق کریں یا دائیں طرف رخ دیتے ہوئے بھی یا بائیں طرف رخ دیتے ہوئے بھی جازا جائسے یہ ترکب جائز دونوں طرف ایک سے سلام کے کلم کو الفاظ کو دہرائیں اور الگ الگ پڑھیں دونوں صحیح ہے پھر سلام کی واجب احکامات بیان کرنے کے وجہ سے ہیں نماز کا نوان رکن ہاں جی نماز کا جو ہے آٹھواں رکن سلام تھا تو نواں اور آخری رکن جو ہے ترتیب ہے نماز کے اندر جو ترتیب ہے اس کو حیال رکھنا اس کو مراد کرنا بھی واجب اور رکن ہے یعنی آپ نے سب سے پہلے ہاں جی نیت پڑھ لیا پھر تکبیر تحرام پڑھ لیا پھر قرأ شروع ہو گیا پھر قرأ کے علم سرح پڑھ لیا پھر رکو ہو گیا پھر سمی اللہ ہوا پھر دونوں سرزے کیا تو اسی ترتیب سے آپ نے نماز کو پڑھنا ہے یعنی کہ آپ جو ہے سلام رجے رکو پہلے کریں قرآ بعد میں پڑھیں سجا پہلے پڑیں, کریں رکو بعد میں کریں اس ترتیب میں اوپر نیچے ہو جائے تو نماز باطل ہے کیونکہ یہ ترتیب کا خیال رکھنا بھی رکن نماز اور واجب نماز میں شامل ہے اس لیے شاز فرماتے و امینہ نماز کے ارکان میں سے ایک کیا ہیں ومین <ترنتی> ترتیب و ترتیب ہے لائن کو ترتیب کو خیال رکھنا ہے فی سابقہ جو آرٹ ارکان ذکر ہوا ہے ان میں ترتیب کو بھی خیال رکھنا ہے جس طرح بتائے جب میں نے آپ کو ذکر کیا اس ترتیب سے پڑھنا ہے اسٹیپ اس کو اوپر نیچے نہیں کرنا ہے ہاں جی رکو پہلے کریں قرآب بعد میں پڑھیں سجدہ پہلے کریں رکو بعد میں کریں اس کو آپ ڈون نہیں کریں اوپر نیچے کریں جو وہ کریں گے تو آپ کا نماز باطل ہوگا اب آگے شرست علیہ رحمان جو ہیں سلام کی سنتیں بین فرمائیوں کو واجب کا احکامات الفاظ بتا دیا اور سلام کے اندر جو سنت طریقہ ہیں وہ سلام کی سنتیں اج تکرار تقرار کے مطلب کیا ہے دائیں بائیں دونوں طرف آپ سلام پھیریں اور دونوں طرف سلام کے کلمات پڑھنا یہ تکرار ہے اور پھر جماعت اور جماعت میں تو زیادہ تحقیق ہے نہیں تاک یعنی دونوں طرف رخ پھیرنا زیادہ تر نہیں سے معلوم ہوتا ہے سلام پھیرنے کے لیے آپ نے صرف دائیں طرف رخ پھیلا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا سلام کا واجب پورا ہو گیا واجب بول رہا سلام نماز سے نکال گیا لیکن دونوں طرف رخ پھیرنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و السلام علیہ وضہ وسلم دائیں بائیں دونوں طرف رخ پھیرنا اور سلام کے الفاظ کہنا یہ سنت ہے اب میں صرف دائیں طرف سلام پھیرنا یہ واجب ہے اس سے یہ سمجھ میں آ رہا لہٰذا تکرار سنت ہے دائیں بائیں دونوں طرف رخ پھیرنا جماعت میں آ کر جو زیادہ تاکیدی پہلو رکھتا ہے دائیں بائیں دونوں طرف سلام کے کلمات پڑھتے ہوئے رخ پھیریں پھر جب آپ سلام پھیریں گے دونوں طرف تو اس میں وہ ترتیب و ترتیب کو بھی خیال رکھیں پھر تعلیم المین دائیں طرف کو مقدم کریں اللہ علیہ سر بائیں پہ یعنی پہلے بائیں دائیں طرف سلام پھیریں پھر بعد میں بائیں طرف سلام پھیریں یہ بھی اس کے سنت کے سنتوں میں سے سلام کی ولادب بھی اور ساتھ شرمتِ سلام کے اندر ادب یہ ہے کہ اللہ یھ واللہ و نہ افراط کا شکار ہو جائیں نہ تفرید کا ہاں جیرت افراد آگے زیادہ آگے چلے جانا تفرید زیادہ پیچھے رہ جانے کے معنی میں ایسے فرماتے ہیں افراط اور تولہ ولاحر تو افراد کا بھی شکار نہ ہو جائیں ولافرت تفرید کا بھی شکار نہ ہو جائیں پھر التفات رخ پہنے میں کل جوہالی جہلوں کی طرح تو شاشید علیہ رحمان جو ہے عام طور پر علسن البل دری کے سلام پھینے کے تارکیں ہم دیکھیں وہ لوگ گردن کو بہت زیادہ موڑتے ہیں کوئی کہ بالکل پیچھے کی طرح دیکھتے ہیں اس ترقی کو بھی آپ ادب کے خلاف سمجھتے ہیں اور عام طور پر التشا برادر بھی بالکل سر نہیں ہلاتے ہیں تہانی سلام پڑھتے ہیں السلام علیکم لیکن سر بالکل دائیں بائیں نہیں ہلاتے ہیں تو اس ترخے کو بھی شاست ادب کے خلاف سمجھتے ہیں آفرمد یہ دونوں ادب کے خلاف ہے بلکہ ادب کا ادب یہ ہے کہ آرام سے تھوڑا سا دائیں طرف بھی دیکھ لیں تھوڑا سا بائیں طرف بھی دیکھ اتنا دیکھیں آپ کا دونوں کا اندر نظر آ جائے بس کاندہ نظر آنے تک دائیں طرف بھی آرام سے دیکھیں بائیں طرف بھی آرام سے دیکھیں زور زور سے گردن دائیں بائیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ فرماتے ہیں تو فرمایا جو ہے افراد تفریح نہ کریں التفاط رخ فینے میں کل جو حال جہلوں کی طرح بلکہ یورا فی بلکہ سلام پھیرانے میں مراد کریں خیال رکھیں حت العتدال درمیانہ ترکے کو پس جب تو پھر جب درمیانہ کو خیال رکھیں گے تو یوں کرنے پڑے گا حیم بلکہ پشچاہی یہ کہ آپ سلام پھیرتے ہوئے اگر آپ کی حالت احسان نہ ہو مکمہ بالکل گردن سیدھا کر کے نہ بیٹھیں دائیں بائیں بالکل رخ نہ پھینیں جس طرح اللہ تاشہ برادری کرتے ہیں ہاں جی اس طرح بھی نہ کریں کل معمول اشاعتہ جیسے گلے میں کوئی توق پھنسا ہوا گردن نہ ہلا سکتا ہو اس طرح گردن سیدھا کر کے بھی نہ پھیر بیٹھیں سلام پھیراتے ہوئے ولا یلا ففا ان کو او نہیں لپیٹیں اپنے گردن کو لیلا ففا لپیٹیں ان گردن کو ہاں ایسا لپیٹیں زور زور سے دھائیں بائیں طرح پھیرائیں فیا تو جا ہاں جس جی کے آپ کو درد ہونے لگ جائیں گردن میں اور اس طرح گردن کو دائیں بائیں نہ لپیٹیں کل معلولی لی بیمار آدمی طرح کہ گردن جو ہے اس کے سر پہ نہیں اٹھایا جا رہا ہے اور زیمہ متھواں گو نت پسیں اس طرح بھی جائیں وہ گردن نہ پھیلائیں بلکہ آرام سے ہاں جی دائیں طرف آرام سے بائیں طرف اور اتنا دائیں بائیں طرف دیکھیں آپ کے کانجے دونوں طرف کے نظر آ جائیں تو اس طرح اس میں افراد تاخیر نہ کریں درمیانہ راستے پہ چلیں یہ آپ کے سلام کا باقی حصہ ہو گیا آگے سے فرماتے ہیں اب نماز کے سلام ہو گیا سلام ہونے کے بعد نماز کے بعد ہم لوگ جو نماز کی باقی علیہ السلامی دعاد جو پڑھتے ہیں تاخیبات پڑھتے ہیں اس کے حوالے سے فرماتے ہیں بعد تاقی وہ نماز کے بعد اورات کا پن سنت شریفتن ایک شریف اور افضل سنت ہے مورو ستن جو وراثت میں ہمیں ملی ہے من النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں وراثت میں ملی ہے والا یہ اور نماز کے بعد یہ تاقیبات کے پڑھنے کا جو وراثت ہے جو نبی سمے ملی اس کا وارث نہیں ہوگا اے للہ مگر اللہ کے صالح بندے تو اس سے ورث سمجھ جو لو نمازوں کے بعد سلام پھر کے ادارے کھڑے ہو کے چلے نہیں جاتے ہیں بلکہ کچھ نہ کچھ اووراد پڑھتے ہیں تو اورات کا پڑھنا صالح لوگوں کی نشانی ہے صالح لوگوں کو نیکو کا لوگوں کو ہی اللہ تعالی نماز کے بعد دعا درود پڑھنے کی توفیق دے دیتا ہے اس طرح حدیث میں باتیں فرماتی ہیں بندہ سلام پھیرنے کے بعد بالکل ایک کلمہ بھی دعا نہ پڑیں پر سلام پہ اٹھ کے چلے جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کے نماز کو ایک پرانا کپڑے کے ذرا لپیٹ کے اس کے چہرے پہ پھین دیتا ہے مجھے اگر تم مجھ سے دعا نہیں کریں مجھے تمہاری نماز کی بھی ضرورت نہیں ہے میں نے نماز تمہیں اس لیے فرض کیا کہ تم مجھ سے دعا کریں اور میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں تمہاری مشکلات کو حل کروں تو دعا جو ہے نماز کے بعد تاخیر بات حق میں دعا ہے اپنی جاتے ہیں اپنی حاجتیں اللہ کی عظمت بیان کرتے ہیں تو شاثر فرماتی ہیں اولاد میں اقل حکم ترین اولاد تاخیبات یہ ہیں این یو صبح ثلاث و یہ کہ آپ سبحان اللہ پڑھیں تینتیس مرتبہ صلاح و ثلاثین تین اور تیس یعنی تینتیس مرتبہ،, تین مرتبہ ویو حمدہ اور الحمد پڑھیں صلاث و ثلاثین تینتیس مرتبہ ویو اور اللہ و اکبر پڑھیں صلاس و ثلاثی تینتیس مرتبہ ہم لوگ عام طور پر جو ہیں باقی دونوں تو اللہ اکبر کو ہم چونتیس مرتبہ پڑھتے ہیں عام طور پر ہمارے دعوت میں علبیہ وغیرہ میں یہ آیا ہوا ہے اور یہ بھی روایت ہیں ہاں جی روایتیں جیسے چونتیس کا بھی اللہ اکبر کے بارے میں تینتیس کا بھی ہے تو میں شاہ سر نے چونتیس والا تینتیس والا ذکر کیا اللّہ اکبر بھی اور آخر میں جو ہی لا الہ ہے لا اللہ سلط اللہ اکبر پڑھنے کے بعد ختم ہو گیا تو پھر لا الہ اللہ وحمد اللہ شریک اللہ لاہمل کو ہم ماحول کو نشین قدیر کو ایک دفعہ پڑھیں تو یہ کل شو بن جائے گا اس تصویر کو بھی پڑھ اور دعوت میں وہ ور جو ہے سو چونتیس مرتبہ یا حدیث دونوں پہ آپ کو ملے گا اور اللہ صلی اللہ اکثری شطیف فرماتی آئے نماز کے بعد تاخیرات کے لیے کوئی حد ہے کتنی تاخیرات پڑھنا چاہے شا سے فرماتے ہیں کم سے کم تاخیرات سلام پھیرنے کے بعد یہی تسبیح پڑھیں جس کم تصویر ہیں حضرت زہرہ سلام اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہے شاہ سنی تمام حدیث کی کتابوں میں کہ چونکہ نبی صلی السلّ اللہ زہرہ کو یہ نماز تو تحفہ تو تن دیا تھا جب حضرحران نے رسول اللہ سے کنیش کی جو ہے سفرش کی میرے گھر میں کام کاج کے لیے تو آپ نے فرمایا میری بیٹی کہ میں اس سے بھی بہتر ایک چیز آپ کو نہیں دے دوں دنیا اور مافیات سے فرمایا ہاں کیوں نہیں میرا آخر تو فرمایا پھر یہ تصویر نمازوں کے بعد پڑھیں تو حضرہ حرام نہایت پابندی سے یہ تصویر پڑھا کرتی تھی اور امت کو بھی آپ نے یہ تصویر دے دیا لہذا اس تصویر زہرا کو کم سے کم جو سلام صلاحی کا اس کو پڑھ کے انسان کھڑا ہو جائے اگر پڑھنے کے فرصت نہیں تو چلتے ہوئے بھی آپ تاقیبات پڑھ سکتے ہیں <تصفح> باقی تاخبات میں زیادہ سے زیادہ کے لیے کوئی حد نا حسلہ کوئی حد بندی نہیں زیادہ سے زیادہ تاخبات کے لیے فی عقیب کل منسلوات الحث عقیب بعد میں کل ہر ایک منسلوات الحس پانچ وقت کی نمازوں کے بعد آپ جتنا اچھے تاخیر پڑھ سکتے ہیں لیکن وقل وقان حصب ہے اور خصوصاً صبح کی نماز کے بعد والاصر اور عصر کی نماز کے بعد اشد و تاقد تاخیبات کا زیادہ تاخیر ہے کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر ہمیں صبح اور عصر کے وقت اللہ کو کثرت سے یاد کرنے کا حکم فرمایا ہے اس لیے جہاں ہم تاخیر واد کی سرد میں اورات کی سرد میں ذکر کی سرد میں عصر اور صبح کے وقت زیادہ ہمارا اوورات ہے صبح کے وقت ہمارا ہاں دعائد دو صبح بھی ہیں، دعی اورات دو فتح بھی ہیں، عصر کے بعد اوراد عصریہ بھی ہیں، پانچ وقت کے اورات بھی ہیں یہ سارے اسی وجہ سے ہیں اب یہ ابھی ابرات جو ہے سلام پھیرنے کے بعد ابھی ہم لوگ کلمہ طیبہ بھی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ للّہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلّہ فاطمۃ اللّہ علہسن علسن صفۃۃ اللہ علّہ محب رحمۃ اللہ والا غزیم لعنت اللہ کو سلام پھیرنے کے بعد ہم لوگ پڑھ کے پھر اسف اللّیم ولی دعا پڑھتے ہیں عورات پڑھتے ہیں یہ بھی بالکل صحیح ہے فقے میں جو ہے چونکہ آپ لوگوں نے پڑھ لینے فقہ میں ایسے کوئی پابندی ہے اورات کے لیے کوئی حسر نہیں ہے کوئی گنتی منحصر نہیں آپ جتنا زیادہ سے زیادہ پڑھ چاہیں پڑھ سکتے ہیں. اب رہیں گے لا اللہ کلم طیبہ جو نرواشے پڑھتے ہیں یہ اورات میں شامل ہوگا نہیں ہوگا تو افضل ذکر اللہ کے نبی کی فرمانے تو لا لا اللہ محمد رسول اللہ ہے اس کلم طیبہ کے اندر یہ دو کلمہ پلس کچھ اور اضافہ پانچ البا باقی نام ان کے حام میں دعا تو لہٰذا جو ہے ان کے عظمت بیانوں کے پاقی بیان ہیں لہٰذا اس کلمے کے کلم طیبہ کے تاخیرات میں شامل ہونے میں کوئی شک شعبہ نہیں ہے اسی وقت ہمارے اس میں جو ہے سات اعتقادی امور اس سے ہمارے توحید کا بھی ہو جاتا ہے رس حلت کا بھی ہو جاتا ہے اور پنچن پاک سے محبت عقیدت اور تولّہ طور ان کے دوستوں سے محبت کے اعلان ان کے دشمنوں سے کوئی بھی عوام کسی شاذ کے نام سے تعلق نہیں ہے ان سے محبت کا اظہار ہے لہٰذا جا انتہائی جامع اور عقیدے بھی عقیدہ بھی پاک ہو جاتا ہے اس سے اور ایمان بھی مضبوط ہو جاتی ہے اور اللہ اور رسول کا ذکر اجماع میں باغ کا ذکر بھی لہٰذا یہ ضرور تاکہ بعد میں شامل لے کو ضرور پڑھا کریں اللہ سب کو توفیقات میں اضافہ کریں